شہید اسلام ڈاٹ ہر چیز کی اس دوسرا واقعہ پہلا واقعہ ختم ہوا افزا ہے وہ کتنی واقع تھے پانچ نا آٹھ ہیں اچھا جی دوسرا واقعہ کہا سرداروں نے کام فراؤن سے کیا چھوڑتا ہے تو موسا کو اس کی قوم کو تاکہ فساد کرنے زمین میں اور چھوڑ دے توج کو اور تیرے معبودوں کو ذرا غور کرنا چھوڑ دے کے اس کو تجھ کو اور تیرے معبودوں کو تو کیا فراؤن کے معبود تھے کیا فروون کا دعویٰ کرتا تھا آنا ربو کو وہ لوگ کہتے میں رب پیارا میں ہوں اس کے تو معبود نہیں تھے اس کا معنی یوں لکھو باہ تک کا معنی تیرے تجویز کردہ معبودوں کو تیرے تجویز کردہ معبودوں کو فرعون نے بت بھی بنائے تھے کوئی گائے کے بت تھے کوئی دوسرے بت تھے تو فرعون کہتا تھا کہ ان بتوں کو بھی پوجا کرو لیکن یہ چھوٹے معبود ہیں میں کیا ہوں آہ. تو لہذا وہ فرعون کے معبود نہیں تھے اس کے تجویز کردہ معبود تھے کالا کہنے لگا فرعون ابھی قتل کرتا ہوں ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا ہوں ان میرے محترام ایک دفعہ تو فرعون کا آڈر ہوا تھا کس وقت یا موس علیہ السلام کی کا تھی پیدا ہے اس وقت بھی یہی آڈر تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کرو ایک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 کار دو کہتا ہے یا نہیں یہ بھی فرعون کے طریقے پہ چار رہا ہے وہ بھی کہتا تھا ان کی طاقت تم دور کرو قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑیں گے عورتوں کو بے شک ہیں ان کے غالب ہیں کالا تسلی قوم موس علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی فرمایا موسا نے قوم کو مدد مانگو ساتھ اللہ کے صبر کرو بے شک زمین اللہ کی ہے یہ کون سی زمین یہی زمین مصر یا ساری زمین وارث کرتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اچھا نتیجہ ہے متقین کا کالو تحزن بری شرائے تحزون تحزون کا معنی اظہار غم بھائی یہ کا باب ہے نا تحزون تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اظہار غم باب تفاول کے اندر اظہار کا معنی ہوتا ہے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 تو جیسے تحزن کا معنی اظہار حزن ہے تشکر کا معنی کیا ہے اظہار ہے بہت سے ہمارے علاقے کے اندر بھی ہماری جمعیت کے جلسے ہوتے ہیں نا تو اشتار نکالتے ہیں یا وہ اظہار تشکر اظہار وہ میں کہ اللہ کے بندے اظہار کا معنی تو پایا جاتا ہے تشکر کے اندر تو یہ خیال کیا کروا حضرات سمجھے جی کہاں پہنچ گئے جی نے بنی سری لکھا ہے نا اچھا جی کہنے لگے ہو بنی اسرائیل کہ ایزا دیے گئے تھے ہم پہلے اس کے کہ آیا تو ہمارے پاس تیرے آنے سے پہلے ایزا ملی ہو کس وقت وہ جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا اور بعد اس کے کہ آیا تو ہمارے پاس فرمایا علیہ السلام نے میاں صبر کرو امید ہے رب تمہارا یہ کہ ہلاک کرے تمہارے دشمن کو اور حاکم بنایا تم کو ایک زمین کا اللہ نے وعدہ کیا یا نہیں کہ زمین مصر کہا کہ بنائے آگے وعدہ پورا ہوگا کہ زمین مصر کے کیا بنے بادشاہ ہماری دلیل ہے مورخین کہتے ہیں ان کی بادشاہی نہیں کہے بھائی ہم کیا کہتے ہیں بادشاہی میں بادشاہ دیکھے گا استعمال کرتے والا خزن اعلی فرون یہ واقعہ نمبر کتنی جی اچھا جی وہی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی ابتدائی تنبیہ کے طور پہ عذاب کا دیتے ہیں چھوٹا چھوٹا ایسے نہ پھر وہ جب نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے استدراج ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا بڑے بڑے عذاب اور اب تعی پکڑا ہم نے فران والوں کو ساتھ قاہد کے اور نقش منفرا اور پھلوں کو کم کر دینا باغات میں نقصان ہو جاتا تھا تاکہ وہ سمجھے پر جب آتی ان کے پاس خوشحالی آسنا کا منع کیا ہے خوشحالی یہاں نیکی مراد نہیں ہے شری نیکی کیا مراد ہے خوش... آپ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب اچھا جی پر جب آتی ان کے پاس خوشحالی تو کہتے لنا حاضی ہم اس کے مستحق ہیں اس کا منع کیا گے کہتے ہم اس کے مستحکیں خوشحالی کے اور اگر پہنچتی ان کو کوئی بدحالی کیا کوئی کہات آ گیا پھل کم ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی موسا کی نوسات ہے کیا موسا کی اور اس کی قوم کی نحوس ہے تو تھا حاصل کرتے ساتھ موسا کے اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا نہ موسا کی نحوس ہے نہ ان کی قوم کی تمہارے اپنی شامت اعماد ہے کیا تم جو شرک کر رہے ہو نا یہ سبب ہے تمہاری شامت ہے۔ خبردار انما طاہرد اللہ اس کے نہیں سبب ان کی نفوست کا نزدیک اللہ کے ہے ان کی نفوست کا سبب کیا تھا شامت عماد شامت حمال کو جیسے نحوتا ہی زمین اے صحب طائر طاہر خبردار سوائے اس کے سبب ان کی نوسط کا اللہ کے علم میں ہے وہ کیا ہے جی شامت احباد لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وکال اچھا جی پھر یہ پہلے کون سا عذاب آیا مرات کا اور من السمرات کا لیکن مانا انہوں نے اٹھے جھیٹ جدی بن گئے کہ موسا تو ہمارے اوپر جادو کرتا ہے عجیب و غریب باتیں لاتا ہے کہ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 پہلے عذاب کس کا تھا دو تھے کہ نقص میں نے سمرا اب اس سے کچھ تھوڑا سا بڑھا کے دیا اے نمبر دو میں اور نمبر تین پہ پھر غرق آئے گا پر بھیجا ہم نے اوپر طوفان ویسے آج کل ہمارے پاس طوفان آر ہیں نا ان کو پر طوفان آیا بھوسا علیہ السلام کے پاس آئے کہ بھوسا طوفان آ رہا ہے حرک ہو رہے ہیں آبادیے ختم ہو رہی ہے مہربانی کا دعا کرو تو طوفان ٹال گیا ہے نہیں ٹال گیا اچھا جی پھر اس کے بعد آبادی خوب ہوئی طوفان ٹلا تھوڑا پانی آیا آبادیاں ہوئیں لیکن پھر بانا؟ نہیں مانا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادی کے اندر ٹڈی کو بھیج دیا کس کو وہ فارسی والے ملخ کیا اردو میں ٹڈی کہتے ایسا مکڑی آدمی سمجھے جی ٹڈی آ گئی ان کے کس کے اندر کھیتوں میں آبادیوں کے کچھ نہیں بنتا بال سک تھی پھر علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اے موسا یہ تو ٹڈی آ گئی ہے تکلیف دے رہی ہے پھر وہ دور ہوئی یا نہیں پھر مانا نہیں مانا اچھا اس کے بعد جی غلہ انہوں نے اکٹھا کیا گندوں مغرا جو ہی غلہ تھا وہ کھڑا کر دیا اپنے گھروں کے اندر محفوظ کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ ان کے غلے میں گھل لگ گیا کیڑا کیا لگا وہ کیڑا گھن اس نے کھانا شروع کیا وہ دیکھتے تو وہ یہ تو آٹا ہو رہا ہے غلہ گھل لگ گیا ہے پھر من علیہ السلام پاس ہے خدا کے لیے دعا کرو پھر وہ عذاب بھی لیکن مانا انہوں نے نہیں مانا پھر کیا ہوا جی وہ آٹا گوند کے رکھتے تھے آٹا روٹی پکائے تو اس آٹے کے اندر کیا ہو جاتا مینڈا کہ نہیں مینڈا ٹر آٹا گوند کے رکھ کے اس کے اندر آ جاتا کوئی آٹے کے اندر خون آ جاتا پانی پیتے منہ کے ساتھ لگا تو خون آ جاتا تو یہ آیات تھی بدری ایک دوسرے کے پیچھے آئی لیکن پھر بھی مانا نہیں مانا آخر کے اندر پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا باہر قلزم کے اندر مختلف فضاب ہے بتدری اب غور کرو جی پر بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان کو نمبر ایک طوفان کے بعد کیا آئی ٹڈی ٹڈی بھی ہے ملخ بھی لکھ سکتے ہو سندھی مکڑی لکھ سکتے ہو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 ہیں تو سنسار اس کو کہتے ہیں منگو پیر کی جویں ایدھر منگو پیر کوئی آہا ہوئی دیکھنا جویں وزفہ دیا اور کیا آگئے جو مائنہ ٹاٹر کرتے تھے اور خون یہ ایتیں تھیں بالکل واضح لیکن پھر بھی نامانہ تکبر کیا اور تھے وہ قوم مجرم ولمہ واقع وہ بات وہی ہے جو میں نے تفسیر سے عرض کی ہے کہ ایک عذاب آتا نا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 البت اگر کھول دیا تو نے ہم سے عذاب کو تو کھولنے والا کون ہے اللہ ہے نا لیکن چونکہ مشرک تھے اس لیے ان کا شاید عقیدہ یہی ہوگا کہ نبی کھولتا ہے کھول دیا تو نے ہم سے عذاب کو تو نہیں ضروری مان لائیں گے واسطے تیرے اور آزاد کر دیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو لیکن پر جب کھول دیتے ہم اس سے ان سے عذاب کو ایک میاد تک یہ میاد کون سا ہوتا تھا دوسرے عذاب کے آنے سے پہلے تک یہ می تھا کہ وہ پہنچنے والے ہو تو اچانک وہ آج شکری کرتے فن تکمنا منہم میں پورا بدلہ لیا ہم نے ان سے پس غرق کر دیا ہم نے ان کو دریا کے اندر تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے تھے جی پھر یہ غرق والا عذاب بڑا آیا بے ان بین طور جٹلا ہماری یتوں کو اور تھے ان سے غافر وا القوم اب لکھ لو جی بیان انجاز وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا اللہ نے انجاز میں نے پورا کرنا بیان انجاز وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ کہاں وعدہ ہوا تھا آپ بتاؤ یہ پہلے صفحے پہ ہے افسار ابو کو میں لے کا.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 بالکل بادشاہی دے دے سارے روئے زمین پہ امین کہہ لو بتم مت رب دے گا اور پورا ہو گیا وعدہ رب تیرے کا اچھا اوپر بنی اسرائیل کے وہی پہلا بس اس کے صبر کیا دم مرنا مکان یسنو فرعون و قوم و ماکان یار کیوں اب ادھر مجھے اشکار رہا کو چرسا کہ ادھر ہے کہ فرعون کے جو کارخانے تھے محلات تھے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 پھر ایک تفسیر سے کچھ نہ کچھ تائید ہوگی وہ یہ ہے کہ دمبر نا کمرہ تباہ کرنا نہیں ہے حالانکہ مولانا جری صاحب نے ملیا میٹ لکھ دیا ہے لیکن میں کہوں تباہ کرنا نہیں ہے करना کرنا کیا یعنی وہ محلات تو رہ گئے باغات رہ گئے لیکن جس ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ کون رہتا تھا فرون था تھا لشکر تھے زان، ایسا ایسا تو بنی اسرائیل جو ہے نا تو پھر وہ ایک ویرانی کے اندر تھے وہ کیا وہ پرانا ٹھاٹ باٹ نہیں تھا ہم جب افغانستان کے اندر گئے نا کابل تو کابل کے ہم نے محلات دیکھے یا دوسری چیزیں دیکھیں وہاں بجلی کا نظام معطل تھا اور جو محلات تھے ان کے اندر پہلا ٹھاٹھ بھاٹ نہیں تھا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت تباہ ہو جائے نا تو دوسری حکومت ہے تو اس کے آباد کرنے میں کچھ نہ کچھ لگتا ہے ابتدا کے اندر ویرانی محسوس ہوتی ہے یہ سمجھ رہے ہو نا کہ محلات کو ہے اور جو محل اس نے بنا تھا حاما نے وہ تو ویسے ہی تباہ ہو گیا تھا اس نے کہا تھا نا کے محل بناتا کہ محل بنا تھا کہ میں خدا کو دیکھوں وہ تو ویسے ہی تباہ ہو گیا تو دمبر کا کام نے ہو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 اس کو ہم کہتے ہیں امت دعوت کیا کہتے ہیں کہ موس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی نا انہوں نے قبول کی نہیں لیکن بنی اسرائیل کون سے امت ہے امت ایجابت کیا اب لکھو امت ایجابت کی پہلی نہ چوتھا با کیا امت ایجابت کی پہلی نہ شاکری بھائی پٹھان نے کر دیجی توبہ میں نسوار نہیں کھاؤں گا لے تیار نہیں گزرتی نہیں گزرتی اس کے سوال اب وہی سر جو تھے نا شراون کے دور کے اندر کیا کرتے تھے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے بتوں کے پوجا رہی تھے. اب جب موس علیہ السلام پہ ایمان لائے باہر سے باہر گائے, تو دیکھا کہ ایک قوم کس کی پوجا کر رہی ہے بھتوں کی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے موسیٰ, ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بتاتے ارے خبیص لوگ <laughs> وہ پرانی عادت ہے نا پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب موس علیہ السلام تو ہی مطالبہ کر رہے ہیں हा?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 باہر نکلتے تو میں ہوں عادت میں مجبور چوری توبہ کر لیا کوئی ہیری پھیری کرنے دیا کرو آپ ہی پھیری کرنے دیا کرو تو عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھو جی جا بزنا پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو بہرے وہ ایسی قوم پہ جو گائے کے بھے وہ بھی گائے کے پجاری تھے کہنے لگے اے موسا مقرر کر واسطے ہمارے بھی کوئی معبود کوئی بت ہو جیسا ان کے لیے بت ہیں پر میں بے شک تم قوم و جہالت کی باتیں کرتے ہو انہا اولائے بے شک یہ لوگ ہیں مشرق متبر فی غور کرو بے شک یہ مشرک تباہ ہونے والا ہے وہ مذہب کہ وہ بیچ اس کے ہیں جس مذہب میں یہ ہیں شرک والا مذہب یہ کیا ہوگا تباہ و برباد ہوگا توحید قائم رہتی ہے بے شک یہ مشرک تباہ کیا جائے گا وہ مذہب کہ وہ اس کے اندر ہیں اور فی نفس باطل ہیں ان کے وہ اعمال شر کیا جو کرتے ہیں کالا غیر اللہ نصیحت موسا موسا علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی کہ غیر اللہ کو طلب کروں میں تمہارے لیے معبود حالانکہ اس نے فضیلہ دی تم کو بر جہان والوں کے تذکیر انعامات اب انعامات جتلا رہے ہیں حالانکہ اس نے فضیل دی تم کو جہان والوں دے تو تذکیر انعامات جائے نا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تو آگے ادخال الہی ہے اللہ نے اپنی طرف سے بھی انعام دلائے ہے اس کو ہم ادخال الہی کہتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو یہ کون کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالی یہ ہے ادخال الہی جب نجات دی ہم نے تم کو عال سے چکھاتے تھے براضاب قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے اور اس کے اندر آزمائشی یا انعام تھا تمہارا رب کی طرف سے بڑا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 آ, اب تم رکھ سکتے ہو دو روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو. تیس روزے متواتر رات دن کیا روزہ کبھی افطار نہیں کیا جب تیس دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا افطار کیا اور ایک روایت میں ہے کہ مسواک بھی کر دیا ایک روایت میں مسواک نہیں کیا تو جو بو ہوتی ہے نا منہ میں روزے دار کیوں کیا ہو گئی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دس روزے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 اور یوں بھی کہا جاتا ہے ایک مہینہ دس دن کیا تو ادھر کیا کہا گیا ایک مہینہ دس دن تیس دن تو اللہ عالم سواب بارہ چالیس دن کے بعد کتاب تو ملی ان کو دیکھو جی وعدہ دیا ہم نے موسا علیہ السلام کو تیس راتوں کا ذوال قادہ کا مہینہ لکھ لو وعدہ دیا موسا کو تیس راتوں کا ذوال کا کم یہ راتیں کیوں کہا گیا وہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے رات سے چاند دیکھا جاتا ہے نا اس رات سے مہینہ شروع ہوتا ہے اچھا جی تیس راتوں کا وہ اتمم نا اور تتیما بنایا ان کا ساتھ دس کے ان تیس کا تتیما دس کے ساتھ بنا دیا ضولحجا کے دس تاریخیں بس پورا ہو گیا میکات, رب اس کا کتنی تاریخ راتی علیہ السلام تو یہ چلے گئے تورات لے نے اپنے بھائی ہارون کو مقرر کر گئے کہ ان کی نگرانی کرتے رہنا کہ ان کی جانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل بڑے حرکتی آدمی ہیں کنٹرول میں نہیں آتے تو فرمانے لگے ان کا ٹھیک ٹھاک یاد کرنا اور کہا موسا نے اپنے بہار کو نئے بن میرا میری قوم کے اندر اصلاح کرتا رہا ان کی اور خیال کرنا نہ چلنا مفصدین کی راہ پر اور جب آیا موسا علیہ السلام ہمارے نکات کے لیے اور بات کی اس کے ساتھ اس کے راہ بنے اللہ نے کہا دی چالیس راتیں گزری کتاب تورات بھی دی باتیں بھی کیں اللہ نے اور قانون ہے کہ محبوب جب بات کرے تو انسان کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے کہ محبوب صرف بات نہ کرے دیداری کرائے نہ تنہا عشق از دیدار خیز از بسا دولت از گفتار خیزت تو گفتار کے ساتھ بھی دیدار کا خیال ہو گیا تو عرض کیا مولا دیدار کرو اللہ نے فرمایا علن کیا اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ آپ دیدار نہیں کر سکتے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دیدار آیا ہے نا بعض کہتے دیدار ہوا بعض کہتے نہیں ہوا لیکن دیدار اس جہان میں ہوا دوسرے جہان میں ہوا بھائی اسی عالم دنیا کے اندر دیدار نہیں ہوتا یہ عالم لاسوت ہے اوپر آسمانوں میں کہ عالم ملکوت ہے پھر وہ کر اب عالم جبروت ہے صفات خداوندی کا جہان اس کے بعد عالم لاہوت ہے ذات خدا بندی کا جاؤ وہ کتنے جہان پہ پہنچ عالم مالکوت سے بھی باڑ گئے عالم ناصور میں نہیں تھے حضرت دیکھو جی کل لما ہو رب ہوں سمجھے بات کی اس کے ساتھ اس کے رب نے تو کہنے لگا رب آ رہے نہیں اے میرے پروردگار دیدار کراؤ مجھ کو کہ انظر علائق دیکھوں میں آپ کتنا فرمایا ہر نہیں دیکھ سکے گا تو مجھ کو لیکن تجھے سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ پہاڑ کی طرف دیکھ کیا میں اپنی معمولی تجلی ڈالتا ہوں سمجھے پہاڑ پہ اگر پہاڑ ٹھہر جائے تو ٹھیک ہے اور اگر پہاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر تم سمجھے لیکن دیکھ طرف پہاڑ کے بس اگر ٹھہر جائے اپنی جگہ تو ہو سکتا ہے تو دیکھ لے مجھ کو بس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پہ تو کر دیا اس کو کیا دکا ڈکا مدکو ٹکڑے ٹکڑے وہ تو ہوا ٹکڑے ٹکڑے تو خود اس کے اوپر تو تھی لیکن موسلام کیونکہ کچھ دور تھے اس کے انہوں نے یہ کیفیت جب دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے کیا آ خود ان پہ تو تو نہیں تھی اس کی میں ایسے مثال دوں کہ جیسے کل آپ نے دیکھا تھا نا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 جلد بھی کرتے تھے اصلاح بھی کرتے تھے تو ایک آدمی نے قرآن دیا جلد کے لیے کہ خدا کے لیے جلد کرنا اصلاح نہ کرنا سمجھے تو جلد کر دی اس نے اس نے کہا اصلاح تو نہیں کی کہا نہ ایک دو غلطیاں تھیں ضروری اصلاح کرنی پڑی کون سی اس نے کہا ایک تو لکھا ہوتا خرہ موسا سایہ حالانکہ خر تو عیسہ کا تھا وہ گدا کس کا تھا عیشا گھر بمکہ ادھر لکھا ہے خر بوسا تو میں نے عیشا لکھ دیا کیونکہ اور دی اور شیطان کا نام لکھا ہوا تو ایک جگہ فروغ کا نام لکھا ہوا جہاں شیطان کا نام لکھا تو تیرا نام لکھ دیا فروغ جگہ اپنا نام لکھ دیا <laughs> لالت پڑتی <رہے laughs> تو خیال کرنا، خیال کرنا، جلد کری مدد ہو جب ہوش آیا تو انہوں نے اللہ کی تنظیم بیان کی پاک ہے ذات تیری تو کرتا ہوں میں طرف تیرے اور میں ہوں پہ آئندہ دیدار کا مطالبہ میں نہیں کروں گا قال یا بھوسا اللہ نے موسا کو تسلی دی تسلی موسا بھی ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں موسا علیہ السلام کے کہا اے موسا میں نے منتخب کیا تو اس کو اوپر لوگوں کے اپنے پیغامات کے ساتھ پیغام بھیجے یا نہیں اور اپنی کلام کے ساتھ بھوسا کلیم اللہ ہے یا نہیں براہ راست بات کی پر لے لے جو کچھ دیا میں نے تو اس کو تورات اور ہو جاتے شکر گزاروں میں سے بقتب نہ لہو ترغیب اطاعت اور لکھ دیے ہم نے واسطے اس کے الواخ تو جو ملی نا موسیٰ علیہ السلام کو کاغذوں کے اندر تھی یا الوا کے اندر تھی تختیاں تھیں نا الوا تھے لکھ دیا ہم نے واسطے اس کے الواح کے اندر مو کہ من کلِ شائن, من کل شائن کا دا تعلق دا دا کس دا دا ساتھ دا دا کے ساتھ ہوگا یہ مو کے ساتھ ہوگا ماں بات کے ساتھ تو معنی یوں کرو لکھ دیا ہم نے واسطے اس کے بیچ الوا کے نصیحت ہر قسم کی شائ کا من قسم لکھو یعنی تہرات کے اندر ہر قسم کی نصیحت بھی تھی نصیحت کی باتیں اور احکام بھی تھے یا نہیں جیسے نماز روزہ آحکام ہے یہ حکام ہے موز من کل شائع نصیحت ہر قسم سے وہ تفصیل کل شائع اور تفصیل تھی واسطے ہر حکم کے یا شع کا من حکم لکھو پہلے شع کا منہ قسم لکھا اب سمجھ گیا احکام کی تفصیل بھی تھی اور نصیتیں بھی تھی ہر قسم کی خزا لے لین الواح کو صاف طاقت کے حکم کر اپنی قوم کو لے لیں بھی آفسان ہر اس کے آفسان احکام کیا اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ تورات کے سارے احکام کیا تھے آپ سمجھے دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے حسن پہ عمل نہ کرو آسن پہ عمل کرو جیسے بھی آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ کو اجازت ہے نا روزے کی مبا کے نہ رکھو لیکن آسن کیا ہے روزہ رکھ لو عظیمت کے اوپر عمل کرو سوری دار الفاسقین ان قریب دکھوں گا میں تم کو گھر فاسقین کا فاسقین کے نیچے لکھو عمال کا بول کہ شام پہ کون قابض ہو گئے تھے آ عنقریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر فاسقین کا عمال کا ساس ری ترہیب مخالفت مخالفت سے ڈرایا گیا ترہیب مخالفت عن قریب پھیروں گا میں اپنے آیا سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق یعنی ان کو توفیق نہیں ہوگی عمل کی اور اگر دیکھیں ہر آیت کو تو نہ ایمار لیں ساتھ اس کے اور اگر دیکھیں راستہ نیکی کا تو نہ بنائیں اس کو راستہ اس پہ نہ چلیں اور اگر دیکھیں راستہ کس کا گمراہی کا تو بنا لیتے ہیں اس کو راستہ یہ ترہیب مخالفت ہے اور ان کے احوال ہیں جو مخالفین ہیں ظال کا سباب گمراہی یہ گمراہی اس سبب سے ہے کہ انہیں جٹھلا ہماری آیتوں کو اور ہیں ان سے غاف ہیں بلدین قبضہ تخویف و خروی تخویف اخروی یا انجام مخالفین جن لوگوں نے جٹلا ہماری آیتوں کو اور ملاقات آخرت کو حابت کا معلوم ان کی سب کاروائیاں ضائع گئیں کفری نہیں بدلا دیے جائیں گے مگر ان بدامعلوم کا جن کو وہ کرتے ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام